اب آپ اس مبارک سلسلے کا سولہ حل پرل مجھ تبا و اللهم صل على سيدنا محمد من النبي الأنبي الهاشمي وعلى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رساء النبي للسنة كأهدم من النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لعلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبك الله العلي العظيم نبیل کری اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت اموہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں ہم سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا زوجہ محمد مصطفی من المبر رضی اللہ تعالی انہا کی سیرت کے بارے میں درخت دے رہے تھے تو یہ بات جو ہے ایک مسلمہ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پرانے مقدس میں جو آیات برا سیدہ صدیقہ کے شان میں اتاری ہیں وہ کائنات کی کسی خاتون کے بارے میں نہیں اتاری ہے یعنی یہ تو آیا ہے کہ سیدہ مریم کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا سیدہ مریم کے واقعات کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے لیکن جس طرح سیدہ عائشہ کی برات کی گئی ہے ایسی تاریخ انسانیت میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمتِ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی پیغمبر کی بیوی کے بارے میں یہ چاہنی ہے بلکہ اگر آپ قرآن میں غور کریں تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں پیغمبر ہیں اور بڑے شان والے پیغمبر یعنی اللہ نے جن کو ایسا جمال لتا فرمایا تھا کہ وہ اپنے حسن و جمال میں ایک ضرب المثل آج بھی دنیا جمال یوسف اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام اس شان کے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں رحمت دے دو جہاں نے فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی رحمت دے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکریم ابن, الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم صاحبہ حیران ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یوسف ابن یقوب ابن اصح ابن ابراہیم کہ اللہ نے یوسف کو بھی نبی بنایا اللہ نے حضرت یعقوب ان کے ابا کو بھی نبی بنایا اللہ نے حضرت یعقوب اسحاب کی اولاد ہے حضرت صحاف کو بھی نبی بنایا حضرت اسحاق کے ابا سیدنا ابراہیم بھی نبی یعنی پورا خان وادہ نقوت ہے یعنی آپ اندازہ فرمائیں یعنی باپ نبی دادا نبی داد دادا نبی سارا سلسلہ ہے نقوت اور یہ عظمتی سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جس تفصیل سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے اور کسی نبی کا قصہ نہیں فرمایا یعنی حضرت موسٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کئی صورتوں میں ملے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں آپ کو کئی صورتوں میں ملے گا اسی طرح حضرت آزم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں آپ کو کئی صورتوں میں ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیں کئی صورتوں میں ذکر ملے گا کہیں کچھ حصہ کہیں کچھ حصہ کہیں کچھ حصہ یہ عظمت صرف یوسف علیہ السلام کی ہے کہ الب سے لے کر یہ تک ایک ہی صورت مبارک میں اللہ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اتنی بڑی شان ہے لیکن جب دامن یوسف پہ داغ لگا جب سیدہ یوسف علیہ السلام پہ امراط العزیز نے حملہ کیا اور سیدنہ یوسف علیہ السلام اپنا دامن کو بچا کے اس محل سے بھاگنے کی سائی فرمائی چونکہ آپ ایک غلام تھے خریدے ہوئے تھے یعنی آپ کی مشکلات کو ملاحدہ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں باقاعدہ فروخت کیا گیا بیچا گیا آپ بحثیت غلام کے بکے اور عزیز نے خریدا یعنی اس گھر میں آپ خرید شدہ ایک غلام ہیں اور خریدنے والی مالکہ کی نیت اللہ خراب ہو جائے تو پھر بندے کا بچنا جو ہے کتنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مالکہ بھی ہو بندہ اس کا غلام بھی ہو وہ صاحب اقتدار بھی ہو صاحب دولت بھی ہو صاحب قوت بھی ہو اور وہ خود حملہ کرنا چاہے تو بندہ کیسے بچ سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی ذات نہ بچائے تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور اس کے بعد اعراض فرمایا اور اعراض کر کے آپ پوری کمت کے ساتھ بھاگے اور آگے جو دروازے تھے اسے خدا کی شان ہے کہ بند تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی آپ کی عزت و عصمت کی حفاظت کی کہ کیوں ہی آپ دروازے پہ ہاتھ رکھتے گئے دروازے کھلتے گئے اور پیچھے برادر عزیز دوڑ رہی ہے یہاں تک نام کا تعلق ہے نا یہ نام نہ نا قرآن میں ہے نہ میں کہ لوگوں نے جو نام زلیخہ رکھا ہے یہ روایات اسرائیلیہ ہیں یعنی مفقت متقدمہ میں یہودی روایات ہیں جنہوں نے اس کا نام زلیخہ بھی لکھا ہے بعض میں رائل بھی رکھا ہے نہ اللہ نے قرآن میں نام لیا نہ نا سرکار دو عالم نے نام لیا ہے کیونکہ جب اللہ قرآن میں نام لیتے ہی نہیں ایسے حالات اب جناب جب وہ دوڑ رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے ہیں اور امراۃ العزیز پیچھے دوڑ رہی ہے آگے آئے تو خاص آ تو فورن ذن خایا جو بھی تھی امراض العزیز اس نے فوراً اپنا جو ہے وہ انداز اور اپنی کیفیت فوراً بدل ڈالی اور قالت معجزہ امن اراد اہلی کسون کہ اس بندے کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہارے گھر پہ برا ارادہ رکھے اسی بھی اور ابا لکھا ہے کہ عورت کا اعتبار نہیں کیا جاتا سکے کہ اگر عورت کا کوئی اعتماد ہوتا تو کم از کم یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو نہ ایسا اختیار کرتے کہ سارے انتظام بھی خود کریں اور پھر الزام بھی خود لگا دیں تو اب جناب مراد العزیز جب نے کہا کہ ما جیسا بنا رہا اور بھری اتنی ضرورت کے ساتھ کہ نہ یوس جنا ہوزاب نریم ایسے آدمی کو دیا تو جیل میں ٹام دو یا دردناک عذاب تو کوڑے مارے چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہارے گھر میں کھائے پی اور تمہاری بیوی کے ساتھ برا جاتا رکھتا ہے اب عزیز نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی طرف کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے نہ ازب باللہ میں نے کبھی برائی کا سوچا ہے تو اس نے خود ہی یہ سارا کچھ جو ہے بہانا بنایا تھا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہوں و شاہد شاہید مل اہلیہ کہ فور ایک انتظام ہو گیا وہ بعض مفسرین دکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی تھا لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ اسی اصنا میں محل میں رہنے والے کوئی آدمی جو آئے چھوٹا بچہ تھا بچہ بول پڑا جی جب عزیز کھڑا ہو بیوی کھڑی ہو یوسف کھڑا ہو تو لوگ تو کٹھے ہو گیا باہر کے خاتمہ ہیں کنیزہ ہیں باہر لیا گھر بادشاہ چاہیے مالنا تھے تو ایک پنڈ میں وہاں لوگ کٹھے ہو گئے جب کٹھے ہوئے تو ان میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو وہ بول پڑا اس نے کہا کہ عزیز یہ تو کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے ان کا نہ کبھی سے وہ کتم ان, ان کو بولے تم ایک اتنے بڑے عہدے پہ ہو وزیر ہو تو تو عقل سے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا کمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے اگر یوسف علیہ السلام کا کمیص آگے سے پھٹا ہے تو ہماری بیوی ٹھیک کہتی ہے یوسف علیہ السلام غلط کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ ہم لاور ہوئے اور اس نے اپنے بچاؤ کیا اور اس کے کپڑے پھٹ گئے اور اگر یوسف علیہ السلام کا کتا پیچھے سے پھٹا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر تمہاری بیوی چوٹ بول رہی ہے یوسف سچا ہے کہ یوسف بھاگ رہا ہے وہ پیچھے سے پکڑ رہی ہے پلم آ رہا کمی سہو کدن دو برن. اب جب عزیز نے غور کیا قمیض دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا تو کمیز پیچھے سے پھٹا ہوا تھا کال اینڈ کئی کنڈ انہیں کہا یہ سب تمہارا ہیلا بہانہ ہے یوسف کا قصور نہیں ہے <تصفح> تو مقصد یہ تھا کہ جب نبی کی عزت و عصمت پہ بنی تو اللہ نے ایک معصوم بچے سے گواہی دے کے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کر اسی طرح جب بی بی مریم بھی مریم مریئمبی الزام لگا ابدی بی, بی مریم جو ہے وہ ان یعنی ان بہت بڑی صدی کا جس کو قرآن کہتا ہے اور ان عیسیٰ ہے عیسیٰ عیشاء السلام کی ماں ہے اتنی بڑی عظمت ہے اور جس کی تربیت جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر حضرت رکری علیہ السلام نے کی یعنی ایک نبی تربیت کرنے والے ہیں ایک نبی کی ماں ہے اور لقب اللہ قرآن میں کہتا ہے صدیق کا ہے لیکن جب ان کی عزت پہ حرف آیا اور قوم کٹھی ہو گئی کہ یا اخت ہارون باکان ابو کے مرا سوین و باقا نت کے بری کہ اے ہارون کی بہن لیکن یاد رکھیں کہ ہاں ہارون سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام نبی نہیں ہے ان کے درمیان میں اور بی, بی مریم کے درمیان میں تو بہت بڑا فاصلہ ہے تو حضرت ہارون کی کیسے وہ بہن بن سکتی ہے اس لیے علما اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون نام کا ایک آدمی اس دور میں بہت بڑا عابد بہت بڑا زاہد بہت بڑا متقی تھا تو اس کی طرف نسبت کی گئی کہ اخت اختار اے وہ ہارون کی بہن یہ تم نے کیا, کیا تم تو اس خاندان سے ہو جس خاندان میں یہ تصور بھی کیا جا سکتا کہ بغیر شوہر کے بغیر خاند کے بغیر نکاح کے بچہ ہو جائے تو اب کیا نا جب الزام لگا تو اللہ کے حکم سے فاشارت کی لئی آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا نو مولود حضرت عیسیٰ فاشارت کی لئی قالوا کیف فنو من کا نفل مہادیا جب اشارہ کیا تو کہنے لگی کیا بات کیا کہہ رہی وہ عجیب بات ہے ایک تو اتنا بڑا مسئلہ ہے اور سچ تو ہمیں بے وقوف بنا ہے بچہ بولے گا جو ابھی بچہ ہے اور خود جھولے میں ہے لیکن اللہ نے آپ کی عصمت کی حفاظت کے لیے سیدنا ہے علیہ السلام کو بولنے کی قوت بخشی کال آبد اللہ کتاب نبیا حضرت حضرت عیسائی اسلام اسی جھولے سے بول پڑے کہ سنو لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت بھی دی کتاب بھی دی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شان والا بنایا ہے برکت والا بنایا ہے تو جب میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا نبی ہوں تو صاف بات ہے کہ میری والدہ بھی پاک ہے اور میرا نصب حسم بھی پاک ہے تو دیدی مریم پہ بھی توہمت لگی تو بچے نے گنوائی اسی طرح حضرت جرائن پہ جب توہمت لگی حضرت جرائم جو تھے وہ بہت بڑے عابد تھے بہت بڑے عابد تھے بہت بڑے زاہد تھے اور اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں آتے تھے بس کوئی ضرورت کی بات ہوتی تو کرتے ورنہ باہر نہیں آتے ان کی والدہ نے ان کو بد دعا کر دی تو حضرت جند اپنی عبادت میں مصروف تھے شیطان ملعون نے لوگوں کے دماغوں میں فتنا ڈالا کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد کہتا ہے تو اس کی امتحان تو لو اس کا ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بزرگ ہوں میں آبد ہوں میں زاہد ہوں میں صالح ہوں وہ امتحان ہو تو پتا رہ گیا نا کہ فیل ہوتا ہے کہ پاس ہوتا ہے شہان نے لوگوں کے دماغوں کو بڑکا دیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا کیا امتحان لیں تو ایک بہت بڑی خوبصورت حسین ترین عورت تھی اس نے کہا کہ چلو میں جو ہے اس کا امتحان لیں کیونکہ دنیا کے کی اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہے یا عورت ہے یا دولت ہے اور اگر دولت بھی کسی جگہ ناکاب ہو جائے تو عورت کا فتنہ اس سے بھی شدید اب بہرحال اس عورت نے بہانے سے حضرت جلید کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت جریز نے کبھی نظر اٹھا کبھی نہیں دیکھا کہ تم کون جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے اللہ کی خشیت ہوتی ہے اور ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کوئی عورت ان کو بہکا سکے اب جب وہ بالکل تنگ آ گئی کہ بھئی میں نے ہر ہیلا آزمایا ہے اپنے حسن کا ہر ہتھیار آزمایا ہے اپنی جوانی کا ہر انداز میں نے آزما کے دیکھا ہے پتا یہ کو پتھر کا انسان ہے کو کچھ ہوتا ہی نہیں نظر اوپر اٹھاتا ہی نہیں تو اس نے یہ شرارت کی بدبخت نے کہ کسی ایک چرواہے سے تعلق قائم کیا اس سے تعلق کے بعد حمل ٹھہرا حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا اور جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ لے کے آ گئی اور ان کی عبادت خانے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ جریج کا بچہ ہے اور اس کے پاس میں آتی تھی عبادت کے لیے دین سیکھنے کے لیے اپنی اصلاح باطن کے لیے ایسے میرے ساتھ زیادتی کی اب جناب وہ تو شور ہو گیا اللہ پاک رحمت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرمائے کیونکہ پھر کسی شریف آدمی پہ توبت لگے وہ تو پھر ایسے پھیل جاتی ہے نا سارے علاقے کے لوگ کٹھے ہو گئے اور آتے ہوئے انہوں نے جناب نے ایک دیکھا تو وہاں آگے اس کی عبادت خانے کو توڑنا شروع کر دیا اور پتھر مار رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں اور حضرت کہہ رہے ہیں خدا کے بندوں بات تو سنو کیا ہونے کا کیا بات تو ایک عورت بچہ دے کے سامنے کھڑی ہے کہتی ہے اس کا بچہ آپ بھی بات سنیں اور خدا کے بندے میں اس عورت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں میرا بچہ نہیں ہے اچھا ایسے حالات میں فطری بات ہے کہ ہر آدمی عورت کی بات کو مانتا ہے ابھی اسی اصلاح میں جب بالکل انتہا ہو گئی مابت خانہ ٹوٹ گیا حضرت زخمی ہو گئے اور صبح یا انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ کو رحم آیا اور وہ بچہ جو اٹھا ہوا تھا بچہ بول پڑا اس نے کہا میری ماں غلط کہہ رہی ہے میں فلا چرواہے کا بیٹا ہوں آدھا جرائد کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اب جناب وہی لوگ جو تھے نا چونکہ یہ جاہل کا اعتقاد جو ہوتا ہے نا یہ بھی حوالوں کی طرح ہوتا ہے نا کہ موتقد ہوں تو پھر سو فیصد موتقد ہو جاتے ہیں اور اگر ان کا اعتقاد تبدیل ہو تو یہ سب سے بڑے نفرت کرنے والے بھی پھر یہی ہوتے ہیں ماننے پہ آئے تو دیوتا کو خدا مان لیں اور انکار کرنے پہ آئے تو علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیں یہ قوم ہے سبائے اب جناب وہی قوم حضرت گرج کے پاؤں پڑی ہوئی ہے اللہ کے لیے معاف کرتے ہم سے غلطی ہو گئی ہم اس سے بہتری بادت خانہ بنا کے دیتے ہیں اب جب دیکھا نا کرامت کا اظہار ہوا تو اب جناب پھر کھائے پھر تمہارا اب قائل ہو گئے تو بہرحال ایسے کئی ایک واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے کہیں بچے کو حکم دیا اس نے گواہی دی ہے اچھا کبھی ایسے بھی حالات ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کو بھی ذریعہ بنا دیا ہے صفائی دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسا علیہ السلام پہ الزام لگا کہ ان آدم آپ کے دشمنوں نے کہا کہ مسکان اسلام ہمارے سامنے غسل کیوں نہیں کرتے کیوں چھپتا ہے مفت کو کیا ضرورت ہے چھپنے کے ایک کہ سامنے غسل کرے اور یہی رواج تھا جاہریت کا جو ہم ہوتے تھے نا جیسے ایک گول کھبا سا ہوتا ہے ایسے ہم آگے اندر کمرے بنے ہوتے تھے اس کا دروازہ کوئی نہیں ہوتا اور لکڑیاں جلا کے ان کی دیواروں کے اندر فاسلے رکھے جاتے تھے تاکہ دیواریں گرم ہوں اور جو حمام کو حمام کہتے اسی سیدھی ہے نا کہ حمیم کا مارا ہی نار ہے نا آگ ہے تو وہ جو بخار ہوتے تھے اس سے آدمی کے مسام کھلتے تھے اور مٹی نکلتی تھی اور صاف ہوتا تھا ترجیح کے غسل کرتے تھے جیسے آج کل سونا بات بات ہے بنائے ہوئے لوگوں نے ہاں ماڈرن شکل ہے پہلے ہوتا سیدھی ساری شکل تو اب جناب اس کا یہ ہوا کہ بھئی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر پہ الزام لگا دیا گیا کہ اندو آدر اس میں اللہ من کی کوئی نقص ہے کوئی ایب ہے اس لیے جھپتے ہیں تو اللہ نے کیا انظام کیا کہ آپ غسل فرما رہے تھے کپڑے آپ نے پتھر پہ رکھے پتھر کپڑے لے کے بعد یعنی اللہ نے پتھر کو پہلے تو شعور دیا نا وہ سمجھے کہ کپڑے موسیٰ علیہ السلام کے ہیں پھر اللہ نے اس کو اتنا شعور دیا کہ تم نے یہ کپڑے لے کے بھاگنا ہے اور کدھر بھاگنا ہے یہ ادھر بھی نہیں بھاگا ادھر بھی نہیں بھاگا جہاں دشمن ہے ادھر جا رہا ہے مسار اسلام بغیر کپڑوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں بےچارے اور مارے یہ سو بھی حاضر سو بھی حاضر وہ پتھر کدھر جا رہے ہو کیوں میرے کپڑے بھاگ لیکن وہ دشمنوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا حضرہ آئے اپنے کپڑے اٹھائے انہیں دے ان کافی مساع اسلام کے تو بدن میں کوئی آئے نہیں اللَّهُ مِمَّا قَالُوا إِن اللَّهِ <وَجِيحًا> اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کی برات کر دی وہ اللہ کے ہاں بڑے شان والے تھے بڑے عزت والے تھے بڑے احترام والے تھے لیکن گواہی کا ذریعہ صفائی کا ذریعہ وہ پتھر بن گیا تو یہ اس لیے میں نے سارے واقعات ان واقعات کو سامنے رکھ کے عظمت عائشہ کا اندازہ کریں وفاعت عائشہ کا اندازہ کریں عفت عائشہ کا اندازہ کریں عصمت عائشہ کا اندازہ کریں آپ کے تہارت عائشہ کا اندازہ کریں کہ جب بیوی بی عائشہ دشمن نے تہمت لگائی ہے اللہ چاہتے تو حضور کے دل میں خیال ڈال دیتے اللہ چاہتے تو کوئی چھوٹا سا بچہ بول پڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو کوئی دیوار بات کر لیتی اللہ تبارک و تالا چاہتے تو کوئی پتھر بول پڑتا لیکن یہ شان عائشہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی برات کی گواہی تو میں عرض سے خود خدا دیتا ہوں سیدہ عائشہ کی گواہی میں اللہ نے قرآن کا ایک رکھو تھا اور پھر اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک بدار نے جہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی پہلے آئیت میں لفظ عفق مانا جھوٹ گھرا ہوا اسی لیے افاق عصیم افیم جھوٹ بولنے والا گناہگار یہاں بھی یعنی ابتدائے لفظ میں اللہ نے اس کو عفق کہا کہ یہ گھرا ہوا جھوٹ ہے جو بی بی عائشیہ پہ بولا گیا اور پھر اس سے بڑی آیت کی کیا صفائی ہے اللہ تم کل تم باقا انت کل ہاضا تمہارا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے سنا تھا جب یہ بات اٹھائی گئی تھی تم لوگوں نے فوراً یوں نہیں کہا کہ جھوٹ ہے یہ بوتان ہے اور پھر دیکھیں انداز خطاب دیکھیں اس تلک نتی کم اچھا یہ زبانوں میں تم اس قصے کو دوہراتے جا رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہو تاصب نہ ہو بھائی نا اس کو معمولی بات سمجھتے ہو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ بی بی آئی پہ توہمت لگائی جائے تو یہ مقام جو ہے صرف سیدہ عائشہ کو ملا ہے اسی لیے خود بی بی عائشہ کہتی تھی کہتی یہ والن کہتی خدا کی قسم مجھے بھی یہ خیال نہیں تھا کبھی کہ اللہ میری شان اتنی اونچی کریں گے کہ میرے شان میں قرآن اترے گا اور کیا تک مسجد و ممبر و محراب پہ وہ قرآن پڑھا جائے گا تھی مجھے یقین تھا میں بے گناہ ہوں اللہ حضور کے دل میں خیال ڈال دیں گے کہ بے آپ کی بی, بی, بی پاک یا اللہ حضور کو کوئی خواب دکھلا دیں گے غصہ سامنے آ جائے گا کہ بی بی عائشہ جو ہے وہ پاک ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا رب مجھ پہ اتنی بڑی مہربانی کرے گا کہ میری شان میں آیات برات اتریں گی میرے شان میں اللہ ایک رقو قرآن کا اتاریں گے اور اس کے بعد وہ قیامت تک پڑھا جائے تو یہ عزمت جو ہے وہ سیدہ ہے نا عائشہ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا کے جتنے علماء ہیں اہل سنت وال چاہے وہ حنفی ہیں شافی ہیں بالکی ہیں ہملی ہیں یا حدیث ہیں کسی بھی جواب سے تعلق رکھتے ہیں اس میں کسی کو شبو نہیں کہ آج اگر کوئی شخص بی بی آئے صدیقہ کا بھی تحمت لگائے اس کے کفر میں کوئی شخص یعنی صحابہ کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے بات کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا کہنے والے قافل ہیں بہت سارے علماء کے فتح ہیں لیکن بعد لوگ احتیاط بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نی شبہ المسلم وکی تالو حفر کہ کسی مسلمان کو گالی دینا جو ہے فرس کہہ لیکن کفر نہیں لیکن بی بی عائشہ کی شان اتنی اونچی ہے کہ بی بی عائشہ کے بارے میں تو دو باتیں ہیں ہی نہیں کیونکہ جو آدمی اب بی بی عائشہ میں توہمت مطلب لگائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے جو قرآن اترنے کے بعد بی بی عائشہ کو معصوم نہیں سمجھتا بی بی عائشہ کو پاک نہیں سمجھتا بی بی عائشہ کو طاہرہ صدیقہ نہیں مانتا اس کا مطلب ہے وہ قرآن کا منکر ہے اور قرآن کے منکر ہونے میں تو قابل ہونے کا کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا تو یہ عزمتیں آئیں اور اسی طرح آپ دیکھیں گے ابھی اسی جیسا آدمی عبداللہ ابن عباس جیسا آدمی عمر ابن لاس جیسا آدمی اجند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں اگر کوئی مشکل مسئلہ آتا تو رجوع کر دے بی بی عائشہ کے پاس ایک دن رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ من حوصبہ البا کی قیامت میں جس کا حساب ہو گیا تو عذاب آئے گا اس کا مطلب ہے پھر اس پہ عذاب ہوگا لیکن بی بی عائشہ کی جہانت دیکھیں فوراً بول پڑی کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں من حوصبہ البا اور قرآن کہتے ہیں سو گروہ سو حساب یہ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا عائشہ سمجھی نہیں ہو حسابن یہ سیدھا کا معنی ہے کہ پیش ہوں گے اچھا ابھی تم نے کیا کیا کیا ہو جاؤ حوصے میں کام جب مناکشہ ہو پوچھا جائے گی یہ گناہ تم نے کیوں کیا اگر یہ سوال ہو گیا کیا مطلب اس کا مطلب ہے پھر آزاد آ پھر نہیں بچ سکتا آج ایک ہے مجھے پیش ہونا کہ بندہ پیش ہوا نہ اعمال امال جواب جاب کیا ایک ہے محاسبہ شروع ہو گیا سوال شروع ہو گیا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا تھا بس اس کا مطلب ہے پھر پکڑا گیا اسی لیے اللہ کے قرآن میں جو آیا تھا کہ شا کے ر ناری اللہ نے فرمایا کہ صفا بروا جو ہے اللہ کے شاعر میں سے جو آدمی حج پہ آئے یا عمرے پہ آئے فلا جو نہ ہارے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تب ہم بیماری میں دوڑے اب جب یہ آیا تعیض تو صحابہ نے آگے بی, بی عائشہ سے پوچھا انہوں نے کہا بی, بی یہ کیا مطلب ہے یعنی اگر دوڑے تو گنا کوئی معنی یہ ہوا کہ ضروری نہ ہوا پھر دوڑنا سفا بنوا کا دوڑنا کہ فلا چنا اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اس میں دوڑے تو حالانکہ دوڑنے میں تو ثواب ہے یہ کیا مانا کہ فلا جنا ہارے ہیں یہ سب ابھی ہمارا سفا بنوا ایک واجب ہے واجب پر عمل کرنے میں آدمی کو سواب ملتا ہے لیکن اسلوب روپ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے دوڑنے میں حرج کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں اب بڑے بڑے صحابہ ہیں لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی بھی عائشہ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تم جو سمجھ رہے ہو تو پھر قرآن میں یوں نہ ہوتا کہ فلا جناح علیہ ہارے این تب وفا ویوا بلکہ پھر یوں ہوتا کہ فلاں پہ بھی رکھ دیا تھا مروہ پہ بھی رکھ دیا تھا جیسے کعبے کے اندر بھی رکھ دیا تھا کعبے کے دروازے کے باہر بھی رکھ دیا تھا زمزم پہ بھی رکھ دیا تھا تین سو ساٹھ بدھ سجا تھے تو سفا پہ بھی تھا مروہ پہ بھی تھا ہتقا کے بعد نے لکھا ہے کہ اساف اور نائلہ نامی بج تھے ایک سفا پہ تھا اور ایک مربع پہ تھا اور جب وہ زمانہ جاہلیت میں حج کرتے تھے اور صفحہ دوڑتے تھے تو پہلے آگے ان بتوں کو بھی اپنا چومتے چاٹتے تھے اور پھر حج اب جب اسلام آگیا تو صحابہ پہ بار گرا گزری کہ یہاں تو بت ہوتے تھے اور یہ دوڑتے تھے ہم دوڑیں اس میں یہ تو جاہلیت والے بھی دوڑتے تھے بت رکھے ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا میرا بحبوب اپنی ہمت کو سمجھا دے دل بھی یہ تو شاہر اللہ میں ہے یہ الگ بات ہے کہ میں مسجد میں آ کے کوئی بت رکھ دے اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ مسجد کا مقام اور بھی ختم ہو جائے گا وہ تو بت رکھنے والے کی غلطی ہے لہذا یہ تو میرے حکم میں دوڑ رہے ہیں اسی لیے نے فرمایا اب اللہ جاؤ کا تو اللہ کے حکم سے میں دوڑا تو بی بی عشہ نے یعنی ایک ایسا مسئلہ حل فرما دیا کہ جو بڑے بڑے صحابہ کو بھی حل اسی لیے آپ دیکھیں کہ آیت تخیر ہے اسی لیے دیکھیں آیت تیمم ہے اسی لیے دیکھیں کہ آیت برا ہے یہ سب جو ہے شان سیدہ رضی اللہ ادا عنہ اب باقی ابا رہ گیا تھا جنگ جمل کا جنگ جمل جو ہے اس کا اصل سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اسلام کو عزت دی عظمت دی قوت دی طاقت دی شوکت دی اور اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا کیسے وہ کسرا کی اس وقت کی جو سپریم اپنے آپ کو کہتی تھی طاقتیں جو سپر پاور کہلاتی تھی وہ ساری ختم ہو گئی اس دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں یا روم تھے یا فارس تھے تو اب روم بھی ختم فارس بھی ختم اور اسلام نے ماشاءاللہ اتنی ترقی کی اللہ کی رحمت سے کہ کہاں جدائے روم اور کہاں افریقہ اور وہاں اسلام کی جنگیں لڑی جا رہی تھیں مجاہدین بڑھتے چلے جا رہے تھے یعنی مجاہدین کا ریلہ اس انداز میں آگے بڑھا ہے کہ اس نے دریاؤں کو بھی پار کر لیا ہے جنگلوں کو بھی روند ڈالا ہے اور فتوحات سے فتوحات ہیں تو اب دشمنوں نے ایک چال چلی کہ اسلام کا مقابلہ جنگ سے اب نہیں ہو سکتا طاقت سے نہیں ہو سکتا اب ان کا مقابلہ اگر ہو سکتا ہے تو سازش سے ہو سکتا ہے لہذا عبد اللہ نے سبا نامی ایک یہودی تھا وہ مسلمان ہو کے اس مسلمانوں میں شامل ہو عبد اللہ عبد سماج اب اسلام لے کے شامل ہوا تو کچھ عرصے کے بعد جب اس نے اپنے ہاتھ پاؤں جما لیے یہ بڑا اسی طرح یہ واردات کرتے ہیں پہلے اپنے ہاتھ میں نے گرپ مضبوط کرتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ یہ نور اللہ شوق جو گزرا ہے ان کا روافظ کا شیعہ کا بہت بڑا آدمی جس کو یہ شہید پنجم کہتے ہیں وہ نور جہاں کا استاد تھا نور جہاں ملکہ تھی اور اس کا بادشاہ پہ اتنا تصرف تھا کہ وہ جب بادشاہ اپنی دربار پہ فیصلے کے لیے بیٹھتے تھے تو باقاعدہ پردہ رکھا دیا جاتا تھا اور پیچھے نور جہاں بیٹھی ہوتی ہتھا کیا جا نور جہاں کبھی ہاتھ رکھ دیتی آپ کی پشت پہ بادشاہ کی پشت پہ تو مانا ہوتا تھا کہ بس اب فیصلے نہ کرو ختم بس بادشاہ پہ بات روک دیتا پیشی تو بہرحال اتنے اثرات جب ہو گئے بادشاہ ان کے قابو میں آ گیا تو اب نور اللہ وہاں پہنچا اب جب نور اللہ پہنچا تو ملکہ کی وجہ سے اس کا ایسا فقید المثال استقبال ہوا کہ ہندوستان کی تاریخ ایسے استقبال کی مثال سے حاجد ہے اور وہاں جا کے نور اللہ نے اپنے علم کو پھیلایا اور اپنی بات کو پھیلایا کرتے کرتے کرتے جب اس نے دیکھا کہ اب یہاں کے وزرا یہاں کے نواب یہاں کے راجے یہاں کے مہاراجے بڑے بڑے لوگ ہیں سب میرے مرید ہو گئے شاگرد بن گئے تابع ہو گئے اب اس نے صحابہ کے خلاف اقدام شروع کیا ایسا ایسا لوگوں کو صحابہ سے بدل کرنے چاہیے اب جناب یہ ہے کہ جب صحابہ کے بارے میں اس نے کہنا شروع کیا تو کہتے کہتے اس نے فارسی زبان میں ایک شیر کہا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ میری عمر میں عمر کا نام آتا ہے اس لیے میں اندر کبھی یہ لفظ اپنی زندگی کے لیے بھی استعمال نہیں کروں گا میں کہوں گا میری زندگی یا میں اتنے سال گزار چکا ہوں اتنے سال میری زندگی ہے اتنے سال کا میں جوان ہوں یا لیکن میں لفظ عمر استعمال کرنے سے بھی نفرت کرتا ہوں کہ اس میں حضرت عمر کا نام آتا ہے اچھا چلتے چلتے بادشاہ بادشاہ تک بات پہنچی بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اجلاس بلا اور نور اللہ سے کہو پیش اب یہ بات ملکہ نور جہاں کو بھی پتہ چل گیا کہ بادشاہ تو خالی سنی ہے اور اس کے لئے یہ بات پہنچ گئی ہے کہ حضرت عمر کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے تو اب میں کیا کروں تو بابا نے کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ کو اینڈ ٹائم پہ قابو کروں گی ابھی اگر میں پہلے سے کہنا شروع کروں تو پارٹی بن جاؤں گا اب جب بادشاہ نے دربار لگایا تو رول اللہ بھی آ گیا اور انہوں نے کہا یہ شعر تم نے کہا ہے اس نے کہا ان کا سوچ لو یہ شیر تم نے کہا ہے سوچ کے بات کرو ہو سکتا ہے کسی اور نے کہا ہو تمہارے نام سے منسوخ کر دیا کیا ہو تو بزاپ کرو تو لیکن سوچ کے جواب دے مجھے اب پیچھے جناب یہ ہے کہ نور جہاں نے ہاتھ رکھا لیکن بادشاہ بیٹھا ہے اس نے پھر دوبارہ درا دباؤ ہاتھ سے ڈالا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا اس نے ہتھی کے بادشاہ کا گرمان پکڑ کے پیچھے سے کھینچا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یہ تو ہے وہ سمجھ گئی نا کہ بادشاہ نے بالکل اب سختی سے کہا ہے نا کہ کیا تمہارا شیر ہے تو نور اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے یہ شیر کہا ہے اس کو پتا تھا میرے خلاف کیا کر سکتا ہے بادشاہ تو بادشاہ نے ایسے ہاتھ مارا نور جہاں کے ہاتھ میں جھٹکا اور کہا کہ جان من من جان داد ایمان نہ داد کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں تمہارے پھر میں لیکن میں ایمان نہیں دے سکتا حضرت عمر کی توہین میں برداشت کروں گا جاؤ سلا ہے موت کی تو کی تاریخ میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے تو یہ ایسے اثرات ڈالے جاتے ہیں تو اسی طرح عبداللہ ابن اپنے نے بنیاد رکھی اس نے سب سے پہلی بنیاد کی ابتدا یہاں سے کی کہ عدی ان رسول کا اس نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ابن امن نبی المصطفی اور وسیع رسول اللہ ہے حضور پاک کی وسیعت ہے حضور پاک نے انہی کو خلافت دی حضور پاک نے ان کے لیے خلافت لکھی ان کے لیے اعلان کیا غدیر خم میں لیکن نعوذ باللہ صحابہ نے غصب کر لیا ابو بکر عمر عثمان قابض ہو گئے اور حضرت علی کو خلافت سے محروم کر دیا ورنہ نبی کے بعد جو وسیع ہے نبی کے بعد جو قریب ہے نبی کے بعد جو حبیب ہے ابن امن ہے زو فاطمہ ہے تو خلافت اس کا حق اب اس نے یہ بات پھیلانی شروع کی بسرے میں کوفے میں اور علاقوں میں دورے کرتا اور لوگوں سے ملتا کہ بھائی دیکھو آنے بیت کے ساتھ بڑا ہوا اور دیکھو آنے بیتے رسول بڑے بدلو آنے بیتے رسول دیکھو جن کا حق تھا ان کو محروم کر دیا گیا ایستا ایستا بات پکڑتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اس نے آ کے آخر میں مصر کو جتا جی اپنا مرکز بنا لیا مصر کو اپنا مرکز بنا لیا اور تمام جو جو لوگ اس کے عقیدے کے قریب آتے گئے ان کو جمع کرتا گیا طاقت بنتی گئی بات بڑھتی گئی حتیٰ کہ خدا کی قدرت یہ ہے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ محمد ابن نے بکر بگر جیسا آدمی اس کے ہاتھ میں آ گیا حضرت ابو بکر کا بھی اچھا محمد بن حزیفہ جیسا آدمی جس کو حضرت عثمان نے پالا ہے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی تربیت حضرت عثمان نے کی ہے اس نے پالا ہے اس نے اپنے گھر میں رکھا ہے اور پھر حضرت عثمان نے ان کو اپنا کاتب بنایا اتنا بڑا آدمی یہ بھی عبداللہ اللہ کے سبا کے چکر میں آ گیا کیونکہ جب بات نکلتی ہے تو بہرحال دور چلی جاتی ہے ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں اگر کوئی آدمی کبر پرست ہے تو اس کا بھی ایک ہلکا ہے اگر کوئی آدمی ناتخا ہے اس کا بھی ایک ہلکا ہے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو شیعہ اسناشری کہلاتا ہے ان کا بھی ایک ہلکا ہے اگر اپنے آپ کو کوئی شش امامی کہلاتا ہے ان کا بھی ایک ہلکا ہے اگر اپنے آپ کو کوئی ذکری کہلاتا ہے ان کا بھی ایک ہلکا ہے اگر اپنے آپ کو کوئی اسماعیلی کہلاتا ہے ان کا بھی ایک ہلکا ہے اگر اپنے آپ کو کوئی آگا خانی کہلاتا ہے ان کا بھی ایک ہلکا ہے اگر اپنے آپ کو کوئی کادیانی کہلاتا ہے ان کا بھی ایک ہلکا طور میں مل جاتے بلکہ ابھی تو ہم نے یہ بھی بڑا سا بات کتابوں میں کہ باقاعدہ یعنی ایک پارٹی نہیں پیدا ہوئی ہے اس پارٹی جو ہے نا اس کا وہ ہے شیطان کے نام پہ ابلیس کی پارٹی ہے وہ. ان کا باقاعدہ جو نشان ہے وہ نشان بھی ان کا ابلیس انہوں نے کوئی نہیں چھپایا انہوں نے کہا سارے تو سر وفات اسی کے کہنے پہ تو ساری دنیا چل رہی ہے ہم اس کو اپنا کیوں نہ بات بنائے کہا دیکھو مولی سو تقریب ہے شیطان ایک چٹکی میں اس کو گمراہ کر کے لے جاتے ہیں تو اصل تک تو اس کے پاس ملت سلت سے رہیں گے خام کام ہونے کا ماں باپ کتنا زور لگاتے ہمارا بیٹا گمرہ نہ ہو ایک سیکنڈ میں نہیں لگاتا ماں باپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں بیٹے ماں باپ تو گزارے بیٹا نواز ہی نہیں پڑتا ماں باپ نے کبھی گناہ نہیں کیا بیٹا چوبیس گھنٹے گناوں میں مشغول ہے والدین نے کبھی گانا نہیں سنا تھا بیٹا خود باپ سنگر ہیں تو انہوں نے کہا بھائی شرم کی کیا بات ہے اسی پارٹی بنا ہو جناب میں لیٹر اچھا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا شاید یا نہ دیکھا ہو کہ دجال کے نام پر بھی پارٹی ہے دجال کی ایک آنکھ ہے نا اسی لیے آج کل دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ایک آنکھ سے کام ہوتا ہے ایک چینل ہے باقاعدہ اس میں دیکھیں ان کا نشان جو ہے وہ ایک آنکھ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیمرہ ایک آنکھ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں دو سے نہیں کر سکتے جتنی اب نئی ایجادات آ رہی ہے وہاں ایک آنکھ کام کرے گی کیونکہ کہتے ہیں جن کو مسلمان دجیال کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان کو دجیال کی پارٹی میں لانا چاہتے ہیں ہر کام ایک آنکھ پہ کروائیں گے آپ بندوق مار سکتے ہیں دو آنکھیں کھول کے رائفل چلا سکتے ہیں دو آنکھیں کھول کے نشانہ لگا سکتے ہیں دو آنکھیں ایک بند کر دی پڑے گی ہر ہار میں آپ کیمرے صاحب آپ تصویر کھینچ کے دکھائیں دونوں آنکھیں سامنے رکھیں یہ برا دیکھے نا جی اگر ایک آنکھ سے تو چیز جا سکتی ہے تو بد دو آنکھوں کے لیے بنا سکتے تھے لیکن ان کا مونو یہی ہے ایک آنکھ باقاعدہ چائنل ہے چوبیس گھنٹے چلتا ہے اس کا مجھے نام نہیں آ رہا ابھی دماغ میں اس کا مونو جو ہے وہ ایک آنکھ ہے اچھا کئی چیزیں اب دکھتی ہیں جن پر مون جو ہے ایک آنکھ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جتنی آج کل شرٹ ہیں اپنا کپڑے ہیں ان کے آگے بھی لکھائی ہوگی پیچھے بھی لکھائی ہوگی بھئی اگر آپ نے مثلاً صرف اپنی کمپنی کا تاروف کرانا ہے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اندر ایک چھوٹا سا لگا ہوتا تھا تاکہ بھی لوگ ان کو پتا لگ سکے کہ یہ کس کمپنی کا مال ہے اب نہیں اب جناب یہ ہے کہ اگر کمپنی ہے چلو حرم میں بھی چلے جائے حرم میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو شرٹ ہوگی آگے بھی لکھائی دیجیے اچھا آپ یہ کسی مولوی سے مسئلہ پوچھیں گے آپ یہ فردرآباد پڑھ رہا ہو آگے یہ لکھی ہوئی پوری کی پوری پڑھنے نماز رہے گی دیکھو نا آپ فردرآباد پڑھ رہے ہیں باہو اکبر دیوار پہ لکھی ہوئی ہے ایک عبادت آپ نے ساری عبادت پڑھ لی نماز تو وہ تو دیوار کی روزی اب تو ہمارے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ اکبر کیا تو آگے لکھا ہوا موجود ہے ورنہ اگر کمپنی کا نام لکھنا موجود ہے کہیں چھوٹی سی جگہ پہ لکھ دو تمہیں پتا لگے کہ یہ تمہارا عامل ہے تمہارا مزدور ہے لیکن یہ بھی ایک تختیف ہے آدا کی کہ ان کی عبادت میں خرض لانا چاہیے کہ نہ بھی پڑھنا چاہے اب سامنے آ تو لاکھ بھی بات ہے کہ آگ چلی جائے گی ہر حال میں چلی جائے اسی طرح یہ اتنا گہرا عذاب ہے اتنا گہرا فتنہ ہے کہ آدمی کی نظر نہیں آتی اب آپ دیکھیں کہ آپ اوپر ہلال لگاتے ہیں ایمان سے کہیں کہ ہلال کو اسلام کا نشان ہے چاند کیا تعلق ہے اس کا اسلام سے ہر مسجد میں جناب لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اب جہاں جہاں ہندو آرکیٹیکٹ آ گئے ان بد نے ایسا کیا کہ بلایا تو ہلال اس کے اندر ایک کیل بھی دے دی بھائی ہلال کے اندر کی آ گئی مانا یہ تھا کہ وہ ان کا جو نشان ہے وہ آ جائے اور مسلمان رافیل ہے اس کو کوئی پتہ نہیں اچھا اب اسی طرح آپ دیکھے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے یا نہیں کیا کہ آج کل جتنی نئے ڈیزائن پہ مسجدیں بن رہی ہیں ورنہ شریعت کا تو یہی حکم ہے نا کہ سب سے اول بڑی ہو پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر بچوں کی سفیں پھر عورتوں کی سفیں اب جو جدید ڈیزائن پہ مثلاً مسجدیں تنم دیکھ لیں اور دیکھ لیں اور مسجد دیکھ لیں پہلی سب چھوٹی پھر دوسری بڑی پھر تیسری اس سے بڑی پھر چوتھی اس سے بڑی بھی اسی طرح ہو کہ پہلی سال یہاں جلنے اور بس دوسری میں بھی جلنے لیں کسی وجہ جگہ کیا کہہ دیں گے جگہ ایسی تھی جگہ ایسی تھی تمہارا گھر ہو اس کو سیدھا کر سکتے ہو مسئلے کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا تم تو اپنا گھر کبھی بدگنیا نہیں بناتے ہو اللہ کے گھر کو کیوں نہیں سیدھا کیا جاتا اصل وجہ کیا ہے کہ ایک تختیق ہے عالم میں دشمن کی اور دشمن اتنا دانا ہے اتنا سمجھدار ہے کہ وہ ایسے انداز میں زہر پھیلاتا ہے کہ اپنے پیسے سے زہر خریدو اور اپنے بچوں کو خود کھلاؤ اتنا وہ چدلاور دور سے جیسے کہ بزرگوں نے کہا کہ دیکھو چور کیسا کیا چالاک ہے کہ چوری بھی کرتا ہے اور پھر بھی ہاتھ میں رکھے آپ ڈھونڈنے والوں کے ساتھ دشا میں لگا کبھی چوری ادھر گیا ہو کہ نہیں ادھر بھاگ رہا تھا تاکہ اس کا تحفظ بھی کرا رہا ہے بھی پکڑا ہوا ہے چور ڈھونڈ بھی رہا ہے چوری اسی نے کی ہے اسی لیے اب آپ دیکھ لیں ایک چھوٹے سے موبائل کے ذریعے انہوں نے تمہارے اللہ کے حرم میں حتیم کے اندر اور مابین بہن وہ کرم ابراہیم کے پیچھے مابین بہن صفا مدینہ منورہ میں ریاد الجنا میں میوزک پہنچا دیا جہاں حکم ہے کہ آواز اونچی نہ کرو وہاں میوزک ہو اور میوزک بھی مائکل جیکسن کا عام کیونکہ آپ پہ مسلمان کا اب گزارا نہیں ہے مسلمان بہت آگے چلا گیا ہے. اور بعض میوزک وہ ہیں جو عیسائیوں کے چرچ میں سروس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اخبار والے دن جب وہ عبادت کرتے ہیں وہ باقاعدہ میوزک ہے اچھا اس کے بعد جناب مسلمانوں کو جو جوش ہے نا جی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نے کہا بھی تم مذان لگا دو قرآن کے شریف لگا دو حمام میں بیٹھا ہے قرآن پڑا جا رہا ہے وہ خدا کے بندے تم نے قرآن کو گھنٹی بنا دیا قرآن کو جرس ہے کہ اس کے طور پہ تم اس کو لگا رہے ہو آخر تم حمام میں بیٹھے ہو لیٹرین میں بیٹھے ہو گندی جگہ پہ بیٹھے ہو وہاں تو کسی نے کال کر اس کو پتا تو نہیں ہے کہ تم حمام میں بیٹھے ہو اب وہاں فرانسی پڑا رہا ہے اب اس کے ہاتھ بھی نہیں کیسے ہاتھ جالے, کیسے نکالے کیسے اس کو بند کریں اندر میں ڈیبل سے سن رہا ہے حل کوئی نہیں ہے اس کے پاس ہاتھ گندے ہیں کرے کریں کیسے نکال تو یہ ساری ایک تقدیق ہے لیکن ہم مسلمان اتنے غافل ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کیا جانیے یہ, یہ کیا کھوئے گا جانیے وہ کیا پائے گا مندر کا پجاری جاگتا ہے مسجد کا نمازی سوتا ہے ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں ایک ہی فکر ہے کہ بس کسی شکل میں ہمیں پیسہ مل جائے ہمیں ایک ہی فکر ہے کہ کسی شکل میں ہمیں آرام مل جائے دوسرا برفہ مرنے دو جی ہمارے اسے کہتا لوگ اور دشمن کی ایسی تخلیق ہے ایسا انداز ہے اللہ تبارک و فرمائے کہ آدمی سوچ سوچ کے کانپتا ہے اب دیکھیں گے کہ اللہ نے ہر زمین پہ جمانے کے لیے پہاڑ رکھے تھے اب ہر جگہ پہاڑ توڑ رہے ہیں تو بوجھ جب وہ جاگ تھے اللہ نے بوجھ رکھا تھا آپ نے وزن بگاڑ دیا نتیجہ کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں ہم نے میکے بنایا ہے زمین کے لیے القافل پھر نرد وبا کیا جانا اُسا دن آپ دیکھنے کا الروازے کا کیا حال ہوگا لیکن ہمارا کسی کا فکر ہی نہیں ہے اس طرح میں اب کہاں جا رہے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کیوں ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ اب جنہ ابن سبا نے یہ سوچا اور پورے یہود نے یہ سوچا کہ اسلام کا مقابلہ نہیں ہو اب ان کے فتوحات کا یہ عالم ہے کہ پورا جزیر ہے عرب فتح ہو چکا ہے اور میں یہ قسطینیہ تک اور مسجد بیت المقدس تک اور شام تک اور یمن تک اور سیریا تک اور جناب ماورا نہر تک اور یہ کہاں کہاں اسلام چلا گیا میرے کون مقابلہ کرے گا اچھا یہودی تو ویسی بھی عدد کے اعتبار سے نکلی گئی تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اندر داخل ہونے کے بعد مسائل پیدا کریں اسی لیے عروب نے جو فرمائنا ہے کہ سطف کرے کومبتی اللہ تلاسن و نہ اللہ او کبا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ پہلی امتیں بہتر فرقوں میں بٹی ہیں میری امت جو ہے وہ تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے اللہ ایک فرقہ ہے جو جنتی ہوگا صحابہ نے پوچھا وہ فرقہ کون سا ہوگا فرمایا اللہ جس سے میں ہوں اور میرے صحابہ اب ذرا اب فرمائے کہ وہ بہتر فرقے جو ہیں یعنی وہ بہتر فرقے جو بنے ہیں جن کو اللہ کا نبی جہنبی کہہ رہا ہے ان بہتر فرقوں کے موجد جو ہیں وہ یہودی ان کے پیچھے ان کا ہاتھ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں گے نسارا نبی حضور کی زندگی میں کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے شروع کرو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ تعالو آؤ جب اگر تم اکلی جنگ ہار گئے تم نقلی جنگ ہار گئے تو اب آؤ ابلی جنگ کرتے ہیں تعالو تا بہ ندو ابنا ابنا کم و نسا گم ون پس اللہ میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس میں لانت کر جب رات کو بیٹھے عبد البشی مشورہ کیا انہوں نے کہا خبردار اللہ کے نبی کے ساتھ مباحلہ نہ کرنا وہ تو سچا نبی ہے ہم کریں گے تو مر جائیں گے مر جائیں گے ہم لہٰذا یہ ہے کہ چپ کر کے سلو کرو پھر ایسا آہستہ دیکھا جائے گا تو عبداللہ ابن سبا نے نے یہ تاریخ چلائی اور تاریخ کی بنیاد کیا تھی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرکار دو عالم کی وفات کے بعد خلافت کا حقدار جو ہے وہ حضرت علی ہے نا کہ حضرت ابو بکر وجہ کیا ہے اس نے کہا کمال کرتے ہو بھی حضرت ابو بکر کا چاہے کتنا شان ہو لیکن حضور کا رشتے دار تو نہیں ہے نا اتنا لڑکی دے کے آپ کے سسر ہو گئے نا لیکن حضرت علی جو ہے وہ تو علی ابن ابھی طالب ہے وہ تو حضور کے یعنی سکے حقیقی چچا کا بیٹا ہے ایک نصب دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی سب سے با باعظمت بیٹی جو ہے آپ کی چار بیٹیاں ہیں لیکن چار میں سے اللہ نے جس کو شان دیا ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے اور سیدہ فاطمہ الزارہ کا زوج جو ہے وہ حضرت علی ہے اور نکاح کے دیکھو بی دی بی دی فاطمہ کے رشتہ ابو بکر نے مانگا ہاضور نے نہیں دیا حضرت عمر نے رشتہ مانگا ہضور نے نہیں دیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ مرنی مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کا نکاح سے کروں یعنی آپ اندازہ کریں اس سے کہا کہ کمال کی بات ہے کہ اللہ حکم دے رہے ہیں نبی کو کہ اپنی رقص جگر سیک اپ فات مدد سہارا کا نکاح جو جی ہے وہ غالی سے کیا جائے کہا اس سے بڑا قریب کون ہوگا اس نے کہا کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ کیا حضرت میں ابو بکر کے اور بھی تو بیٹے ہیں حضرت عمر کے بھی دو اولاد ہیں حضرت عثمان کی بھی دو اولاد ہیں وہ بھی تو حضور کی بیٹیاں ہیں نا بیوی رقیہ بی, بی کو سم بھی حضور کی بیٹی ہیں لیکن اللہ کے نبی نے حضرت علی کے بیٹوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے حسن و حسین کو اللہ کے نبی نے جو حضرت حسن و حسین کو پیار دیا ہے وہ تو کسی بیٹے کو نہیں ملا کسی بچے کو نہیں ملا آپ سینے سے لگاتے سے آپ فرماتے تھے بھائی ہان ہٹایا یہ تو میری خوشبو ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے اتنا احساس فرماتے کہ ایک دفعہ آپ ممبر پہ بیٹھے رہے کہ حضرت حسن حسین آئے چھوٹے بچے تھے نا تو کرتے تھے لمبے بچوں کے تو بچے اور پاؤں پھاگ جاتا پھر وہ گرنے لگ جاتے پھر کیا نئے سبل پہ پھر گر گیا پھر دوسرا گر جاتا تو حضور نے نمبر سے اتر کے اٹھایا دونوں کو اٹھایا اور ایک تائیں بٹھایا ایک بٹھائے پر میں واقعی اللہ سچ فرماتے ہیں کہ انما کہ مال اور اولاد بندے کے لئے بہت بڑی آتمائش ہے میں ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکا بمبل مجھے کہا کہ اتنا تقرر کیوں ہے وہ حضرت علی کا ہے تو خلیفہ بلا فضل ابو بکر کیسے بن گئے دوسرا انہوں نے کہا کہ حضور سندم سندم جب حجتا سے واپس آئے جب عدید خم کے مقام پہ پہنچے تو آپ نے تو اعلان کر دیا تھا کہ من کن تو بولا ہو بالین مولا یہ تو حضور کا اعلان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد حضرت ابو بکری یا کسی اور کو خلافت دینے کا کیا حقاف ہے اچھا اسی طرح جناب اس نے ذہنوں میں زہر بھرنا شروع کیا کہ دیکھو حضور کی وفات کے بعد یعنی ابو بکر صدیق اور تمام جو ہے سقیفہ بنی شایدہ میں بیٹھ کے بیت پہ زور لگا رہے ہیں اپنی خلافت کے لیے بیٹھے حضور پاک کی ذات مبارک جو ہے آپ کی تو مبارک بھی ابھی یوجنا میں رکھی ہوئی ہے اور وہاں حضرت کے سوا کوئی اور ہے نہیں اس طرح اس نے ذہنوں کے اندر زہر افشانی کی ایسا ایسا ایسا ہر آدمی کے میں نے کہا نا آپ کو کہ جو بھی آپ پارٹی بنا لیں ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں آپ نماز پڑھنے کی پارٹی بنائیں تو مل جائیں گے نماز چھوڑنے کی بنائیں تو مل جائیں گے ہر قسم کے لوگ مل جاتے ہیں تو لوگ بنتے گئے بنتے گئے اور اس میں جیسے بی بی عائشہ کی تحمت میں حضرت حسان شریک ہو گئے بی بی عائشہ کی تحمت میں بی بی ہم شریک ہو گئی سی بی عائشہ کی تہمت میں جیسے حضرت مستہ ابن حساف شریک ہو گئے اسی طرح جو لوگ تھے محمد ابن ابی بکر جیسا آدمی محمد ابن حذیفہ جیسے آدمی بہت بڑے بڑے شان والے لوگ جو تھے وہ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے یہاں سے ابتدا ہوئی ہے جنگ جبل کی زندگی باقی تو بات باقی باخرض اللہ رب اللہ نسواس کرنے میں ایک رکاط میں کتنا سما ملتا ہے کیا مانا مقصد یہ ہے کہ جس رزو سے پہلے مسواس کیا جائے اور نماز پڑھی جائے تو اس کا ثباب زیادہ رہتا ہے بعض روایات ستائی درجے بھی آیا ہے لیکن اب اس کے اندر مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ مسواک ان تقل نے صلاح حضور نے فرمایا کہ ہر نماز سے پہلے مسواق تو لہذا وہ تقبیر کے وقت بھی مسواق شروع کر دیتے ہیں بال علماء نے آ, اسی پہ عمل کیا ہے حتیہ کے بعد جو بےچارے ایسا کرتے ہیں وہ مسوا کرتے ہیں تقبیر تہنیمت چلی گئی امام عادی فاتحہ تک پہنچ جائیں وہ وشواس کریں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواد سنت لمبیا ہے مسواد سنت محمد مصطفیٰ ہے لیکن کب ہے ان کل سلاد کا معنی ہے ان دا کل اک الصلاطن کہ جب نماز گلی ہے تم وضو کرنے جاؤ تو اس وقت مسوا کرو کے مسوار کو حضور نے فرمایا کہ متحرت الب میں مردعۃ یہ منہ کو پاک کرنے والا ہے رب کی رضا کا ذریعہ ہے اس کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے نہ کہ نماز کے ساتھ اور اسی طرح جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ادا حکم تم نی رسلات حکم کہ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو اب اپنا چہرہ دھو کیا مانا جی اب نماز کے رسل پہ کھڑے ہو جائے ابھی آزود شروع کر دیں مانا ہے اذا الگ تو ملکی عام سوال ہے جب نماز چلیے تو مجھ سے ہوتی یعنی ذرا تو پہلے وزو کرو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وشوک سنت ہے لیکن وزو کے ساتھ نہ کہ نماز سے پہلے لیکن بعد آئی اما کے رام فرماتی ہے نہیں وزو سے پہلے بھی ہو نماز سے پہلے بھی ہو تو بہرحال اس میں سواب زیادہ لکھتا ہے اور بعد نماز نے لکھا ہے کہ سب پر فائدہ ہے مسواس کرنے سے اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ و کا خاتمہ ایمان میں اور میرے بچے بڑے بے روزگار ہیں <laughs> میں خود بھی زکاط دیتا ہوں اگر کوئی بڑا آدمی مجھے زکاط دے آپ کے لیے حلال, حلال نہیں ہے آپ تو خود سکاس دیں آپ سے بڑا آدمی رکاوٹ دیتے آپ کے یعنی ایک طرف آپ دیتے دوسری طرف سے لے لیں ایسی بات ہے ایک طرف سے آپ نے ایک ہزار زکاط نکال دی دوسری طرف سے دو ہزار دے دی ماشاء اللہ اچھا کاروبار ہے خدا بتا بندے جب تم خود سے کاٹ دیتے ہو تو لینے کا کیا مطلب ہے نمسر قاتل میں ساتھی دقات تو غریبوں کے لیے ہوتی ہے بہرحال یہ ہے کہ ان کو بتا دیا کرو کہ میں مستحق نہیں ہوں اگر آپ کو اعتماد ہے تو میں آپ کی دقات غریبوں تک پہنچا سکوں